ہم لوگی کرو اپنے پر جس نے تمہیں پیدا کیا ان لوگوں کو پیدا کیا اس بات کو دیکھیے کہ اللہ سبار بتا رہے بندری پر بندری کا ہارسک تک وقت خراب دیا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ بندری جو ہے وہ آدمی سے انسانیت انسان کو زیادہ کرنے کا کیا ہے بندری اور بندگی کس روپ سے بندگی کہ اسلام کے نزدیک بندے کی صرف کا نام نہیں یعنی جیسے کہ ہم عبادت کے نام سے پانچ عبادتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں بے شک عبادت کے سر عمران وہی ہیں نماز پودا ہے لیکن اسلام نے صرف عبادت میں ابلیت کو محرو نہیں کر دیا بلکہ انسان کا ہر جو اللہ کی ردا کے لیے اور ضرورت اور طریقے کے مطابق ہوگا وہ عقت ہوگا اور کی بندی زندگی یعنی اسلام کی جانبیت نے زندگی کے زندہ گوشوں کو ایک شخص کے اندر سمیٹ دیا جسے اس نے اہلیت کرار دیا جب کیا ہے کہ شخص مٹ جائے اور خدا کی ہے کہ انسان کے اندر وسط کر جائے اور انسان کے اندر جبتا یہ رپتانی مل مل کر جبتا یہ ہو جائے اس وقت انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جسے رپتانیت کہتے ہیں اب رفتانیت کے نتیجے کے طور پر جتنے بھی سامان ہوں گے وہ سب کے شخص جو عبادت کہلائیں گے اور وہ شخص جو ہے وہ رپتانی کہلائے گا اللہ کا شریف کہلائے گا بندہ کہلائے گا اسلام ہمیں فکر کی تبدیلی کی دعوت دی اور میری فکر کی تبدیلی کی دعوت پر اسلام نے پتہ نہیں کیا بلکہ اس نے اس نے کے ساتھ تبدیلی کی, تب کی بھی دعوت دی اور زندگی کی تبدیلی کی دعوت پر صرف اس نے اس پر پتہ نہیں کیا کہ ہمارے ذاتی یا شخص ذاہی آمال بدل جائیں بلکہ اس نے ذاتی آمال کو بدلنے پر بھی زور دیا اور اس کے ساتھ, ساتھ اس نے یوں کہا کہ ہمارے دار بھی خدا والے آ جائیں. اگر ہمارا سمجھ سمجھ تو اس سے ڈر کر ہمارا سمجھ جائے. میرے آپ سید مندیا حزیب خدا حضرت محمد مستفا فرمایا ابا ہمارے خیر نہیں بتا میرے کو میرے, میرے دادی کو بھی زیادہ اچھا کرتے کو بھی کرتے یعنی اور زیادہ اچھا اور اب جہاں داتوں کو سختی نہیں دیکھتے آ مال کو بدلنے کی کوشش کی کہ ہم دائر کی تیبیت پر ہوں اور دیکھ مسوت پر ہوں اسی طور پر اس نے یہاں اتفاق نہیں کی بلکہ اسلام میں بھی کہ ہماری زندگی نہ صرف انتراجی دوستوں میں بلکہ زندہ دوستوں میں جو وہ بھی اذیت کے روپ آ جائے یعنی ہم اگر عدالت نہیں ہیں تو ہماری ہمارے اج اج اج اج ہو وہ خدا کے حکم کے مطابق ہو اور حقیقت کے ہے کہ اب وہی ہوا کرتا ہے جو خدا کے احکام کے مطابق ہوتا ہے کسی انسان کا بنایا ہوا تعین کسی انسان کا بنایا ہوا آئین جو ہے ہزار ابتے رہے اسلام کی نگاہوں میں فلموں کو صرف خدا کی بات کے لیے یہی بیگا ہے کہ وہ کسی کو حمایت میں کرتے ہوئے تمام انسانوں کے مسادات کو سامنے رکھ کر تمام کے انسانیا کے مسادات کو سامنے رکھ کر قانون بدائے اور قانون دے اس لیے ابھی جو ہے وہ خدا کا قانون ہی ہو سکتا ہے اس لیے ہم, ہم یوں ہی کہتے ہیں کہ عدالت میں بیٹھ کر جب کوئی کاغذ فیصلہ کرے تو اس وقت اس کا جو فیصلہ کرنا جو ہے وہ اب ہوگی اور بندیت ہوگی آپ اگر سرکاری سفر میں کسی مسلمان حکومت کے دفتر میں بیٹھ کر خدا کی رضا کے لیے اور بنے نئے انسان کے فائدے کے لیے حضور شریعت کے اندر کسی حکم کو نافذ کرتے ہیں اور کسی کی خدمت کرتے ہیں یہ بھی اب سیب ہے یہ بات نہیں ہے پھر آپ کو پہنچانے والی آپ اگر رکشت نہیں دیتے آپ اگر غلط کام نہیں کرتے آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں لے کر چلتا ہے یہ سب ابدیت سب تک نئی ابدیت ہے کسی طور پر ناج اگر کوئی تلاش کے لیے کوئی بھوٹا لگا دیتا ہے کوئی پودا لگا دیتا ہے تو میرے آپ کا حضرت محمد وسلم نے لگائے اور اس لگانی اس سے کوئی حیران انسان کھائے یا اس کے سائے میں کوئی بیٹھے یہ سب اس کے لگانے والے کے لیے سب کلچاریہ ہوگا یعنی اگر آپ لکھا علماء اور ہیں میں یہاں تک لکھتی ہے میں آپ کے گاؤں کی تک کرتا ہوں اگر اس میں دس من بندہ پیدا ہو سکتا ہے اور ایک وقت کام کری کی بنا پر وہاں سے دس من بندہ پیدا نہیں کرتا ایک من یا دو من بندہ پیدا کرتا جن اس کو بتایا تو جتنا بندہ کم پیدا کرتا بندہ پیدا کرتا جس سے چیز مولانا جانے کتاب کو نفا کے مندر تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ استعمال اس پر سکتے ہیں آپ آج wirد. جب آپ تجارت کے نادان میں ہیں تو آپ کسی کے ساتھ تجارت نہیں کرتے بلکہ جیسے کسی جیسے احکام ہے اسے بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے اس میں یہ نقصان ہے جیسے مطلب آئی آج جیسے بھائیوں کے کہنے اور کسی نے کہنا ہے کہ سروسوں کو کہاں دے بھائی دے جہاں جو سستا برادر ہو رہی تو ایسا ہی کر کے مسلمان جو بھائی ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرح ایک اجازت آپ کرتے ہیں اگر آپ کو اس کے سامنے دیکھ دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں تو فرمانے کا سامنے جو ہے سچا کاغذ جو ہے قیامت کے دن بس کا حصہ کہ جی تین تو میں آپ کو اسلام کی کچھ اور بتا رہا تھا کہ اسلام کی ترتی کے بلکہ اسلام استعمال آپ اللہ کے راستے میں تو سبھی سمجھتے ہیں مسلمانوں میں یہاں کہ اللہ کے راستے میں آپ اسلام کے بدلنے کو بلند کرنے کے لیے کی عبادت کے لیے جہاد کرتے ہیں تو اس سے برس کون سی عبادت ہے دو ہاں اکول سے بیٹھے ہیں اور آپ اگر اس وقت کے فرائض کو ادا کرتے ہیں گویا میں تمام جات کا یہ ہے تک سب معروف نہیں بلکہ انسان انتظاری اور انتہائی زندگی کا جذب اور ابلیت کے ہاتھوں دسندر جو ہے مضبوط ہو چکا ہے اور انسان اگر انداہ رضا دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کے جس قدم میں جس دوسرے کو قدم اٹھائے گا وہ ابدیت ہوگی اور تبدیلیت زندگی جو ہو رہا ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے اس بنا پر ہم یوں کہتے ہیں کہ مسلمان کا سبوک جو ہے زندگی کے ہر مسئلے پر, پر, پر اسی مانا نے مولانا روم نے ایک مقام پر سمایا ہے متلحد دس دن میں عیشا کو مسلح دس دن میں عیشا کو متل حق دس دن میں ماں جنگوشی کو عیسا علیہ السلام کو مسجد میں تو حکمت کو ہمیں جا کر تدا کر تلاش کریں اور ہم جو ہم نسا زندگی کے بہادر جلان ہیں ہم لاد جنگ سکو ہم پتا سا سکتے ہیں کیونکہ ہماری بائی کو سروس ماں کریں اگر ہم ڈاکٹر ہیں سروس ماں سے مت کری ادا کے پکڑے اگر ہم ڈاکٹر سے تخت بیٹھے میں ہیں تو ہمارے ہم تب کس چیز کا نام ہے خدمت مت کا نام ہے فروری دس در دن میں معاف مت کریے اگلے تاریخ کی جو سب ہے حضرت کا ادبی اللہ تعالیٰ کا سب ہو ہم جو ہیں کیا ہم سختوں کو بیٹھ کر تاریخ کے ہاتھوں نہیں بتایا کرتے جبکہ ہم اگر پخت پر بھی آتے ہیں تو ہم پخت واقع خود دل گزارتے ہیں لیکن ہم نہ ان مقامات پر پہنچانے کی کوشش ہے ہیں ڈھوکے رہتے تھے اور ہم کو دیتے تھے کیا کہ محمد کے بھوکا رہنا دوسرے کو دینا یہ اسلام کا اب ہے اسلام آباد کا نگرام ہے فکیری کرتے ہیں فقی فکیری کے لیے کرتے ہیں اس بنا پر مسلمان اس مقام پر بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا وہ اصول کی زندگی کا گزار نوادہ ہوگا جیسے میں نے پہلے کر دیا کہ فکو پیدا ہو گیا ہے اصول کی زندگی سے یادوں پر ہیں اپنی زندگی کو اداس کی رجحان کے مطابق ہمارے لیے آسان کیا ہیں اگر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہر کڑے سے, سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ آیا تبھی ہم اپنے دل کو چٹور دیں باد ساری نے کہا کہ سب سے سونچا مقام جو ہے اخلاق کا مقام ہے <تصفح> اخلاق کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارا تائنا یہ عمل جو ہے جن امر کی جو طریقے سے ہم امر کرتے ہیں وہ موجود تو سب سے پہلے ہم اپنے امت کو ستوڈے دل کو دیکھیں کہ آیا ہم امر کو کر رہے ہیں یہ امریکاشن جو کر کرنے ہیں لڑائی کے لیے بات ہر قدم کے اٹھانے سے ہوگی اور اس کے ہے تو جان اور ایک ہوتے ہے جس روپئے ہو گیا ہے کبھی آپ کھانا کھا رہی ہوں گے کبھی کھلا رہے ہوں گے ہوں گے کہیں گے کہیں آپ میدان جنم ہوں گے کہیں آپ ادال میں ہوں گے یادالت پر مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر سندر سن سکنے سے ہیں وہ آباد برتن کی تھی لیکن جان احمد ہر چلا پر توڑ ہوگا تو جان احمد اخلاق جان احمد اخلاق اور جانے تو جانے سمجھ کے اسی طور پر ایسے ہی رونے رون کی سمجھ تو میرے آپ کا ایک دم لیکن بڑا ہو سکتا اپنے گندگی اگر تم اسے نہیں بیسا ہو تو تجھے رہا تو نام ہے اس چیز کا ہمیں کتاب کا دکان ہو کتاب دیکھ رہے ہیں اور میرے خوش ہو گئے جان پہ رونک مجھے اگر کسی کا ایک اور, اور کسی اس کی, اس کی تقریب ہو کا علم ہے تو آپ کے اس روز کے بنا پر آپ کی تو میں یہ کر رہا تھا میں تقریب میں جاتا رکھتا کا کہ میں نے یعنی اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کے عقیدے کے ساتھ کسی عمل کا کرنا اور دنیا میں کیا حاصل کے لیے سوچتا ہے کہ کیفیت کے سامان جو ہے وہ ہمارے دل کی کیفیت دائنا بن جائے کیفیت کے سامان ہمارے دل کی کیفیت دائنا بن جائے یعنی ہر حال میں ہم خدا دوسرے ہاتھوں کو نازک جانتے ہوں میرا ہم ہاسٹ میں ہونا کسی نے کہا ہے کہ پتنی پور پتنی ماسو یا نماز کیا ہے جن کے نواز کچھ ساری نہیں ہوتا جب نکل بات کا سمسارت نہیں ہوگی آپ کی مقدم نماز ہے تو کوئی بھی آپ کی نماز کا سارت نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے جیسے کہ سورت میں اسی طور پر فرمایا آج کا آج ہماری نماز ہے وہ کیا ہے ہر پکا کے بہت اللہ موجود ہے اللہ حاضر ہے اللہ نازر ہے اللہ میرے پاس ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے آنا میں کچھ ہو رہا ہے پرن کی بات اُن سے کرتا آپ کو بنداجہ دیجیے اگر آپ کا یہ ودھان ہوگا کہ آپ خدا کے سامنے ہیں اورانی اور کی پوری رنگین کے ساتھ اور, اور اس میں پورے طبقے پوری محبت کی نگاہ کے ساتھ آپ کے سب دیکھ رہا ہے تو آپ کے اندر جان نہیں پڑ جائے گا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو اگر انسان پر سبھی محسوس ہو رہی ہے نا آج سب سبھی کے دن ہے تو ایسے محسوس کی سے زیادہ لگتی ہے تو ہڈی جو ہے اگر تو نکل کر بیٹھ کر تھوڑی دور کے ساتھ ایک جیسے ہجنے مہادے کو کہتے ہیں ہندو ہجو میں رکھتی ہے تو جس طور پر آپ کرتے ہیں جا کر دھوپ کی چھوائیں آپ محاورے کے لحاظ کو کسی طور پر ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سنگرے تو ہو جائے میرے دل کی طرف محبت چنتا سے دیکھ رہا ہے اور محبت نازک کر رہا ہے اور اس پتا کا دہان آپ کو دلوں کے اندر سنا جائے جتنے تو آج دلوں کو یہ جان جائے دل چندہ ہو کر اردو کر سکتے لگا دیتا ہے اور ایسے ہوں کہ جیسے آپ کی سیتا ہے کی کسی آپ جانتے ہیں اگر آپ کو برتے اور کسی جگہ لگا دیں تو آپ وقت لگ جایا کرتی ہے اسی طور پر اگر آپ اپنے فروغ کو متوجہ کریں اور پھر کرتے رہے تو کیا ہوگا آپ کے سراسم کرا کہ نواز کن کری میں جدید کر رہا تو پایا پتا ہے ساتھ کیا ہے اور آج کل کہتا ہے کہ اگر میں تین یاد رکھوں میری کیا ہے یہ سارے رقط ہے اور میری تین یاد کیا ہے تارے رحت خوشیات نکیب تاپ کو کہتے ہیں تاپ کو کہتے ہیں کہ کوئی کام اندر چار رہا ہے مطلب چار ہاتھ کے بغیر ہو جو ہمیں کے بغیر ہو اللہ کے دہان کے ہو جب آپ کو اندر رات سے کہا کروں درما آپ جانتے ہیں جو گرما کر درما ہوا لکڑی کو اسی طور پر تب تک اور ہر کی تک تک ہے آپ کو کھیلوں کے اندر درما کر کے خداشن کو خدا کے اطوط کو خدا کی محبت کو اور خدا کی خطرے کو آپ کو کھیلوں جان سکتا ہے جانا ہوا کرتا یہ سانس دکھ کی کٹ پر آتا ہے نام ہے تو دلان ایک ہے کہ دبان سے نام ہے تو دل میں دن میں گائے وہ گائے چاہے مر ہو جائے عورت ہو جائے سہنا ہوتا جانتی جو جو ذکر جو ہوتی ہے تین چیزیں ہوتی ہیں ذکر میں جاری کر رہا ہوں ایک ایک چیز کے ذریعے چنتا چنتا ذکر میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کتاب ہے اللہ کتاب ایک اور ٹھیک ہے تو الاد آپ کی سبائیں لگا کر آپ کی سبائیں ادا کر اور حقیقت کام ہے بگان کرنا ہے سو ہوتا ہے تو بگان کو الفاظ فلاوت کرتے ہیں الفاظ کے ہیں حقیقت یقر کا ہے وہ بدان آ جائے گی اور اس مشکوم کا جو ہے جو ہے آپ کو دماغ کی حقیقت موجود ہوگی اگر چیزوں میں دکھ پورا نہیں ہو رہا اور ہمارے دکھوں میں چاہتی کسی وجہ سے ہم کہ ہم کو حقیقت دکھ سمجھ لیتے ہیں ویسا آپ مطالعہ کو آپ کو یاد آگے اپنے شہر کو چاہے ہم یاد آ یا کوئی اور یاد آ اب جب یاد آ گئی جو یاد آ گیا تو آپ یہ زبان کے نام لیا یا نہیں لیا لیکن یاد پر آ گیا اسی طور پر تھا کو ہے وہ ہے یاد وقت تیل ہے سم کا تیل ہے دل کا وہ دبان کا کام نہیں دبان سے چلا کرتا ہے لیکن کیونکہ مسملہ کسی جو ہے وہ مسملہ کو چلاوٹ کرتا ہے نہ نام والے کو چلا کرتا ہے اس لیے ماہر کا نام دینا اللہ کے دکھ میں اللہ کے دکھ میں بھی ہے اور اس بنا اللہ نے کس مقام پر کہا اللہ کے نام اپنے یاد کیا کرو اور کہیں کہا اللہ کو یاد کرو یہ اس میں شکایت نہیں لیا اور کہیں ہو اللہ کو یاد ماپ کو یاد کر یا ساپ دوسرے دن کر کے آپ کے دکان کی موجود میں ڈبا گیا ہو تو وہ کا ڈوب جانا ہے تو خود پانی بتا رہا ہو جمع رہے میں ڈبا گیا پانی کا کرے یا کرے پانی کے پاس شیت میں تو مجھے کسی طرح میں کام کرنا چاہیے مجھے کہتے ہیں کہ نقل کیا کتنے سمایا بنا رہی بیٹھا جاتا تو مجھے روز بیٹھا ہے تو کچھ لکھ رہا ہے کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے پہلے لالا ان کو خاصر اور پورے لالا کے نام سڑا ہوں اور اس کے نام دے دے گا ان کو ستر دی جائے گا اگر میں زیادہ دوں تو نام تو رک ہے جو بلاگ سکتا رتر والے اس تکتی نام نہیں اور رک سے آپ نام والے سکتا کو ہم گے کیا نزدیک جو ہے تو بتاتے ہیں وہ یہ کہا سکتے ہیں کہ میں کی ضرورت نہیں تمہارا خدا درد نہیں ہے نہ آپ کو بھی جائے گی پھر طرح گودن بھوکا دیکھ ہم کہا ہے جس کی تلاش کو ہے ہم یعنی ہم بڑے مسافت کو تحریک دیتے ہیں لیکن مسافت اور تبدیل کی تین انتہائی جو ہے کیا آ جا یہ ایک منتخب مکٹ منت میں آجا جا ترم ہو جائے گا یعنی یاد جو تقاضے ان سے بکٹ تھا اور سب جو تقاضے ہیں ان کو اپنا دو اور تقاضہ کیا ہے کیا ہے اور ہے اللہ آمادہ ہے آپ کی سکتے رہیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور آدھے تالوس کرتے رہیں گے آپ کا دل زندگی کو آپ کا ہوگا جو ہے پورا کیا کہتا ہے بس ضروری اوسر میری یاد کرو میں تمہاری یاد کرتا تو پھر آپ اللہ کی یاد میں آتے ہیں تو آپ اللہ کی کا میرے ہیں آپ کی جاتی ہے اگر آپ ہر وقت یاد کرتے رہیں ہر ہرجہ آپ کی طرف ہوگی اور آپ کے ساتھ ایک راستوں کو پارن کر لے گی اور جس کو راستہ کائن ہو جائے گا اس کو مستقبل ایک آپ کا متعلقہ نتی ہو جائے گی اس لکر کے نتیجے کے طور پر خدا کا آپ کے ساتھ محبت والا اور وعدہ ہو جائے گا آپ اس کے واقعے ہوں گے تو پھر آسان سے خدا نہیں کریں گے آپ سے ہوگی تو بول سمجھتے ہوں گے ہر کسان جو لوگوں کو کیونکہ لوگوں کو ہندو وہ وقت وقت تیسوں گھنٹے کا ساری نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے جہاں تک پہنچ جاتا ہے سبنائے کسان کیا ہے سدا کیا ہے سبر تو کسی رائے سبق محدود کی ہے کسی رو کے پیر نے کہا میں دیکھتا ہٹتا ہوں اللہ دن کا مطلب ایسا ہوگا بتا اور یہ انسان سنگت آتی کتاب سے ہمارا راستہ نہیں ہوتا تو انسان سمجھے تو ان کے پیدا ہوتی ہے تو ان کے کامیاب سے ہو جائے کا جوڑے نتیجہ ہوگا اس نتیجے کے طور پر سب کچھ آپ کو اندازہ دے گی آپ کا آپ کا جو ہے وہ بدلنے لگے گا تو آپ پر آپ کہتے ہو کہ خدا عالم ہے اگر آپ کا دل جو جاننے میں لگے گا کہ خدا جان میں دادا ہے خدا پہلے پہلے آپ راج کہتے تو آپ کی زبان سے بلکہ ان کے بات جب تو ان کے سامنا آئے گی تو آپ کے خاص خدا تاکیلت خدا روپیت کا آپ کو یہ یقین ہو جائے گا پورے آگے اگر ایک گانا یا ایک رات کا ہو تو کے نتیجے سے زیادہ بڑھتا ہے تو نہیں بلکہ تیار کرنے کے بارے ہی سمجھنا خدا کی ساتھ میں سمجھنا جو سمجھتا تب کچھ پیدا ہوگا اور اسی کے نتیجے کے سوچ کر جب انسان کو پورا کہ میرا ہے اور اس کی رات سے ہوتا ہے انسان کے اندر کچھ چیز پیدا ہوگی سب کچھ وہی ہے تمہیں گان بھی ہے اور اس پر اپنے آپ کو فکرے کا تقریف کے مقام پر انسان جب پہنچتا ہے تو تصویر کے نتیجے کے طور پر تسلیم پیدا ہوتا ہے اس کی اختلاف ہے تقلیم نہ دو تک کا اطلاع جو آپ کی بچہ کرا دیتا ہے اور اس تقسیماتا ہر کوئی رہتا ہے زندہ زندگی اچائے ہو وہ کسی ہو جس کا ہر کوئی رہتا ہے جو کرے اب تک ہم آپ کے ہو چکے ہیں جو کہ سبق کیجیے ہر کرنا سکے ان کا آتے ہیں اگر ستم کے لیے اٹھا دے سکتے رکھتی ہوں بات آج آتمارا اور حقیقت راشن میں چڑتا ہے ہمارا ہم رام سہارا سر مزا کا نہیں کو لیکن ہے تکرینی یا ہوتا تو جاتا کام نہ ہوتا یہ अपनी का नाम क्या है तनाव के मुकाम से याद किया वो कितने आता मजा होता असलोरी मजबूत है अपने कैबिनेट को कैसे याद होता से किसी क्या बताऊ का बताया जाए دن میں کم پا جائے گا ہمیں جتنی مشکلات پیدا ہوتی ہے یہ اپنی طرح کی پیدا ہوتی ہوتے ہیں پیدا ہوتی ہے خدا کسی جیو سے پکڑاتے تو پوکتا کیا حال کا کیا حال ہو جس کے شادی سے دن کہنے لگا کیوں کہ میں نے پیسہ ہٹا دے میں اپنے لستیت کو قدا کی لستیت میں ہمیں گے اپنے لستیت جائے کہ جب اس کی چاہنے لگے اس کی طرح کی طرف کی کی کہ جتنا اللہ ہم میں جتنا اللہ اولیاء اللہ خلافتن لیند بلہ یا قمون اللہ اولیاء اللہ اولیاء لکھوں یا سکون بسو اللہ کے علیاء جب آلیاء انہیوں نے اپنے غم ہے کیوں میں اتنا مراہ اللہ اولیاء برستہ ہو تو سبھی سبھی لستیتے ہیں اس نے اگر ریاست میں لگایا تو پھر اس کی فکر کہ میرے بچے کو بتایا ہو گیا تو میرا بچا کیا ہے اس میں میرا فائدہ ہے جب سکتا نے اگر کو کے کیا ہیں کیا تو اس کرتے ہیں لگیب لذیذہ چلا کے مطابق کتاب آ رہا ہے تو لگا تو ہے تو پیار کرتا ہے ہم پیار کرنے لگتے ہیں تو وہ تو اللہ کا خوشی نہیں کرتے اللہ کی اللہ کی بہر کر رہا تھا تو کوئی رک کے نتیجے پر یہ سکتی پیدا ہوتی اسی طور پر جب آپ رکھتے آؤں آپ اپنے ساتھ دیکھیں گے اور اس کی طرح پروان دے گے تو بٹور جب ٹوٹی آگ آ اپنے دل کے اندر سے جو لڑ ہے وہ تو محسوس کے ساتھ اگر آپ آرٹکا آرٹک نہیں ہے پلاسٹک کے بعد محسوس جب آپ کو اندر آپ کو آناس ہے اور جو آپ کو لگان کے لیے سک کے ساتھ دیکھنے آئیں گے پیدا ہوگی اور خدا کا نہیں بنا پڑتا وہ ہے وہ ہے وہ جس جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے اور میرے آپ کا پتھر مارا ہے تمہارے جگہ میں تمہاری میں گروپ کا اگر جائے گا تو جائے گی دل کوائے گا تو دن کو اگر تمہارا وید جگہ ہے تو وہ تمام ہے خدا کا ہم نے نہیں دیکھا خدا کے حالات سے ہم کو نہیں جانا لیکن میرے آپ کا خدشہ ابھی جو خدا نہیں پڑا اپنا اگر کرنا چاہتے ہیں تو محمد رسم کے آباد کو اپنا دیکھو خدا کہ دیکھو اس کر دن آپ کے علاج ہوتے ہیں اگر تو محمد وسلم کا پدار تیار کرو اور جب پدار تیار کرو اللہ کو ماحول بنا گا وجہ کیا ہے ماحول کی ہر ادار سانٹ ہوتی ہے اسی طور پر اگر محمد سسم کی ادائی میں رکھ دیا ہے جس میں اگاؤ محمد رسم پائی جائے گی تو ماہ لیکن میں آج کا ٹائم کر انتظار ہو جاتے ہیں ایک اور کا پانچ کا ستھرا تو یہاں رکھ کر چھترا تو خدا کا اور دیکھو خدا کا وقت کسی دکھائی کرتے ہے جس کی جو مطلب نہیں ہوگا کہ کوئی خدا کی جو بھی زیادہ ہوتا ہے کسی نے گاؤں کو محبت میں یہ ہمارا نام جو ہے اور محمد قطم کی راہ کو آپ اتنا بھی چلتے رہے تو یہ ہوگا کہ ہر سدم آپ کا مندر ہوگا ہر سدم کی جگہ آپ کو ملے گی اور حقیق جو ہے یہ ہاتھ میں اور کسی کو تخوا کرتے ہیں تخوا نام ہے پیسے کا رکھا ہوتا ہے اور, دے دے ہے اور اس دیہ پر اس لال ہے وہ کے کے مطابق کہا جائے اس معنی میں ہم کہتے ہیں تو آپ شریف کے سخت کا ہی سے جس نام پار اب ہزار کرتے کہ دیکھو کہ انسان میری تیرے پانے سے نہیں بنا کرتا آپ سے دوارا بنتا ہے یعنی صرف نہیں بنے گا جو آپ کن ہو جاتا ہے اس لیے سوتے ہیں اور جب تک سوبت حاصل نہیں ہوتی کتابوں کے انسان جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے نیچے لگا دیں گے اور لکھتے ہوئے نصیب یہ ہوتے ہیں آپ کو دونوں کو تیار ہو جاتا ہے اگر آپ امن طرح کی پڑھیں گے تیار نہیں کریں گے اس لیے بکور منانے کے تعمیر پیٹ کے لئے یا چیت کے لئے درگے کا راہ کے سیتا ہوئے گا ہندوتو کے رہنما کو دیکھ لو چلو رہنے دیکھ لو کہ رہنما کتنے پانی میں ہے بکول مولانا جو ملانا فرماتے ہیں آدم کی صورت میں ہوتے ہیں اس لیے ہر ایک آدمی آدمی دے ہوتا ہے اور جب دیکھ لو تو پھر کیا ہمارے جب تک آدمی آدمی آدمی میں ہی بنے گا کتابوں کا معلومات ایک میں بہت ہی ہے صحیح کا مقام جو ہے جب جاتے ہیں میرے ابھی خطاب کو ختم کرتا ہوں خطاب کے بغیر کہیں دل کی روش سے ملتی ہے رہی روشنی ملتی ہے اللہ ہمارا بدھ اگر دنوں کی روشنی کو چاہتے ہوئے کرو جن دنوں میں اللہ کا لوگ ہے جیسے دلوں سے دلا روشن چاہتا ہے جس سے دل روشن ہو جائیں گے رات میں دبانا نہیں ہے